کو کو خبو ہو رہی ہے کیونکہ زندگی کا کوئی برسا کا نہیں بزرگ آ جنکھا ملیں جی میں یاد آسل ہے مطلب جی اہم مسئلہ ہے اسلامی جی خاندان ہو نہیں سنڈی آپ حق جو ماشاء اللہ تحقیق زبردست اتنا کتابیں تقریباً میں آپ زندگی کا برس سمجھے مل ہی مطلب کوئی گلام نہیں پی خری اس پڑھی جو کتاب صحیح آپ دیکھو مل لے جو, جو میں نہیں لکھا جا yeah. چکی ہدایت <تصفح> ہوں کہ پہنچ من گال سنگ جا اس وقت مؤثر ترین ذریعہ اور دنیا بڑی بدلی کوئی خطاب امکان اتا ہی دنیا بدلی خطاب میرا محال ہے مکان ہے ختم لندن پاس ہے انگلش ان مادری زبان ہے کیونکہ ان کی ماں پیو ڈادا اٹھیں گے ضروری ہے آپ کی زندگی کی محنت ہوئی ایک پورے یورپ بڑے بڑے ملکاتے ارب بچاتے ہیں پوری دنیا اس کے پہنچنے مسکا تو انٹرنیٹ روپئے سو موضوع آ قدرت کام انہیں پابندی لائیے قدرتی دنیا پوری دلے برنی چاہیے بڑھائی ناگریزی بنا دے بڑھائی پنجابی اردو کو سمجھ آپ یہ اللہ پیسے سکول پیسہ کیسا ہونے رشوت لاکھ روپے کدے سنجاب میجر ہے پیسا دکھا جا کم جتہ برانچ نہ باہر کرنا چاہیے ہوم کرم میں جر لیکن جرنل نگل گیا جرنل چلا گیا مدد نہیں اخبار پاتے ہیں میرے کو ایڈیشنل سیکرٹری جو ہے نا ہوم دار ہوم ڈپارٹمنٹ کا ایڈیشنل سیکرٹری میں چودھری ندیم وہ میں خود بات بول رہا کس وجہ سے آپ کو پیر صاحب آپ کو ڈالا ہے میں نے کہا جی کتاب کتاب کیا تھا کتاب کی وجہ سے آیا وہ کہنے لگا یا کمال کتاب کی وجہ سے تو شیڈول بنتا ہی نہیں ہے سبحان اللہ کتاب تو فورتھ شیڈول میں خطاب کی وجہ سے نہیں بنتا آ سکتا یہ تو قانون میں نہیں ہے میں صرف کیونکہ کاروڑ کیا سمجھ لگی جنگل کا شیر ہے جس چیز کا ارادہ ہوتا ہے وہی قانون بن جاتا ہے انہیں سورا کام ہے وہ جنگل شہر بیٹھا جنگ بیٹھ پا رہا ہاتھ چمڑ پائے افراد دیکھو جت بندے بالکل جتنا وہ جناب اپنی بولی بولن انگلش ماروف الفاری آلہ حد تک اربی فارسی اپنی مادری زبان وہ اپنے وقوف لگے لوگ میں روخلا کرا دی بیٹی میں دی تصویر ہے. دی او میں دی تصویر گی ہوئے. دی نظر دی کو دکھا دے تصویر نہ بنی گئی ہوئی مان تصویر ڈا کے بٹھی اجا کیا چاہنے دیکھو تصویر جیسا انگلش چھوٹے دے جر تبکہ انگلش ہر شعبے انگلش مقدمے بالکل نفع نقصان ہے ہوں دیکھو پانی کتنی ضرورت ہے انسان کی ضرورت ہے نا پاک چیز ہر شہر ہے نا وہ پاک چیز ضرورت دیکھو اپریشن ڈاکٹر پریشان کیتے ہوں آخر سے ترائے نہیں مریض کو پانی نہیں دینا کیوں روک گئے پانی انگلش سے نہ روکے انگلش سے خلچے پانی روکے دو ریا کھڑے ہار کے سندی گرزا مادی نقصانات واسطے جسمانی نقصان واسطے تو کو ہر ڈاکٹر روک آرام ہو نقصان نقصان روحانی کہ سارا انگلش بھی جو بٹ تصویر اتنی ذہن یعنی کیا ہے اصل یہ زبان ہے جڑی زبان ہے بیچ زبان ہے فکر فیکر بنے دے قان بنے ہے تحیب ساری لڑائی تحصیب سے دیکھو ہوں پینٹ شرٹ کیوں لا دے کیا زبان واسطے لا دیں زبان سکھ دیں تہذیب ہے یا زبان ہر سامنے تحریب بھی ہوں اصا دے بچی یار انگلش ہو ہی چاہیے ہے ہوں انگلش کا نقصان ایک بندے سڈے کو مہمان سکھا مہمان چور آت دن کی چوری کی نکلتا سبر اچھا بہن چو مہمان سکھا لی چاہیے ہوں ساتے بولی بندے بچا نے مہمان تو ایسا نام مراد آ مہمان سننا تھے سو مہمان سننا تین چور مہمان سکھائے میرے نال تھے تو مالچ انگلش تاریخ نہ بچا گیر ادب نہ ایمان قرآن منسوخ رسالت اطاعت کملا مشرق ذریعے او یا کوئی بیہ وجہ پہچا دیتے انگلش لاگ ہوگی مہمان ڈگو نہیں والا احتیاط کرتا لگ گیا جو یہ جی... چور حکو مہمان بناونے چاہیے ہاں سول بابا ساری رات پہنچوزی دکھا کرو موج اردال میں آ تنخواہ جلوا ہلوا ایک تنخواہ جلوا ہے چٹی کون حلوا اکثر تنخواہ ہم تو سر دیکھو انگلش سے تنخواہ نہ ہو انگلش تنخواہ نہ ہوتی ہے قوم قدیان صرف تنخواہ سارا راس انگلش لازم زفتری زبان انگلش دیکھو انگلش کتنی مقدم اعلیٰ تعریف مواز فیصلہ انگلش قرآن عدیض پیڑ ہوئے چپراسی بن سکتے انگلش والے چور چل بخار سوال کردم السلام عام مول سب صحیح بس اللہ اپنا پڑھاس ہے نا پڑھائی اللہ آدم کو یا شیطان کون کہ شیطان دی کے بولی سکھے دی بے شکل تو جب ادا دے قرآن پہ مراد معلوم ان مخالفت کی غلام قوم وہ آزاد پتا ہے میں اپنی بولی چڑیا جانا تے یا ساری بولیاں سکھ تسلاتے معلوم تے جانے چاہ دو آپ نے سکھاؤ اون جا نا سکھو اگلے دن چیشتی صاحب کا بیان صاحب کا گستاخ کو صاحب دے نزدیک کو متبر رکھنا قرآن حدیث شرافی کا شبت و مقدم تاں کر کے سارے پوتراتے ہیں تار مطار تار مطار آلے پاسے پاتے ہیں ہون بزروں کے تار مطار آلے پاسے یعنی انگلیش آلے پاسے پامے ہیں اگبون جرے موتکن اور مریدین وہ تار مطار انہا مطار پر قادمی صاحب دے تارکر تھا قادمی صاحب دے گارے دے تارکر آگئی صحیح یہ نام مراد رکھے میں بے ایتھو گھست اصلا ہی سانگی گھستا کی کرنے کامیاب دلیل تابے تاری بزرگ سب کو چاہیے باقی میں آپ ڈری مچھ منائیے آپ کی کہنا پک آپ پینٹ شرط باہر کریں نہیں آئے اچھا پینٹ شرط آپ نماز بھول دے کریں سال بعد پانچ وقت کون کو تباہ کی دکھ رہے سب کسی کریں آبر جہا پر نیولی باجی آپ آدھے جگڑے وہاں بھی سنی کے جھگڑے چھوڑو اچھا جگڑے کامیاب کی سویرے تابے داری کرو ماں پچھلے توبہ تو تو انہا رلدان تو شانہ میں سکتے ہیں بزرگ دیکھے چنا مرادو چلو خبردار جے تو کوئی مفتی کوئی ملہ میں کو مستر جناح دی مبارک مضاقتہ تے صیفت سورہ تے تو باہر نکلا آیا مرد ردر آیا اسامان رکھو جا سالان تے مہونہ سانی مرداش کر سکتے ہیں گستاک سکتے کیوں میں کہ بزرگاں وہ ہوں مر رہے چنگا بیٹھے آخر کیا لندن میں مسٹر جناب کو آپ نے اجازت کروائی اور آپ نے فرمایا بس پاکستان بنا دے اللہ نے اپنے روحانی پاکستان کیا چل پے نظام سارا یہ ہزور گاڑی مطلب رسول بنوا مسول چلا مانے کتا ہزور چلتی آئی جی آزور بڑا مسلب نکلیا سارا جو کفاس کریں مسلمان لانتی جو رسول جی کو چوڈا ایما چوت ایمان چود کو کافر آن دل رسول آن دے کہتے علامہ اقبال نے فرمایا تھا اس وقت کے مسلمانوں نظر صرف آپ پر باندر کو مانجنا تھا بچہ علامہ اقبال آدھے خود تاریخ پہ لکھ دیے جب ساری زندگی علامہ اقبال کی مخالفت رہی مسٹر جناب میں کہ آخری دو سال میں پچھوڑی پچھلی مخالفت میں اقبال نے والوں نے بنایا ہے بڑے نام کا بے کتے شکوا بند ہے پورا بند چار مسیا کشور ہند میں ہے کشور ہند میں ہے کلیا ناکام کا بت کلیا یونیورسٹی کو یہ سب سوڈی یونیورسٹی کشور ہند میں ہے کلیا ناکام کا بت ہاں جی آرا بستہ میں ہے مستشف شفا خانہ اسلام کا بت لیگ والوں نے بنایا ہے بڑے نام کا بت بعد روایتیں جو لیگ والوں نے بنایا ہے تیرے نام کا بت ہم نام ہے لرد محمد علی محمد میں کہ ہیں ہوتے تو ایک بت پیاز ہے جواب جواب محمد خدا میں خدا سمجھ دو میں اقبال کلام ٹھیک ہو ہاضمہ بدا آئی تھک آدمی کا مطالعہ کہ نہیں تھا ایسے ہی غزالی کو حلوہ نظر آگے جو فلانے ختم شریف کے لیے کر میں سامنے پہ یہ حضرت نظر کہ نہیں ہوئی کل آتی ہے فلام امام قستلانی لکھا کیوں کلے پمیا نظر لیگ والوں نے بنایا ہے پڑھیا سارے خود ہی سارے خدی لکھی خدا دی میں بے نکل دیا رسول اللہ یہ میں جو کچھ آدھا بیٹھا پیچھو جو آیا جی میرے دل کچھ میں کوئی سزا دیا جو کیا پیر مبارک نہ چما لاہ واہ میں کوئی سزا کافی دیکھتے سے ضرور میں جیویں آدھا بیٹھا لوگے کو میرے دل چیویں لیکن اللہ میں بدکار بس بندہ بدکار میرے کو ملنے ساری حق جتنی بھی ہے وہ اپنے بندہ جیڑی کل ہے نا خود ہی حضرت تفصیلات جا ہوں بھرائے بھرائے. اے اے یار اسلام دی روح کو بن اللہ اسرار خودی اسلام کو سمجھا ایمان یعنی اسلام روح کو سمجھا ساری بریم اسرار خودی دا اکثر حصہ میں جہاں نا وہ خاصاً میں سرخ ہوں تو انوان ہوں وہ بیان کرنے لگی ہوں تو چند اشار پیش کرنے لگی انوان پھنے لگی ہوں تو اشار پیش کرنے لگی ہم بلکہ یہ وہ میں جہاں رہا دن سائنس کوران سنگلیا ہاں ہم جانوان ہے دیکھو آہ اللہ ملان اس پر بدبخت تقرین اللہ جی اس میں موصول اس میں موصول ہے اب ہم کو رفع کیا جاتا ہے سلا کے ساتھ ہر کوئی ابو ابو ڈان کے بیٹھے تم ابو چکیا سائیں بڑا ایمان لال اللہ دی اس موصول نا سارے جات پیچھے اٹھ رہے والا کیا نبی جو نبی فساد بلاگت کہ ایسی خوش بیانی اور ایسی جناب مطلب صاف شفاف بیان کرے کہ ہر ہر بندے کو سمجھ آئی بن جائے کون فساد بلاگت جی کو پیڑ پلے بیٹھے تاریخ او آدمی گال ایسی کرو ہر کہیں دل بال آئی دل نواز کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی مدگما حرم سے کہ امیر کارواں میں نہیں ہوئے دل نواز وہ دل نواز گال نہیں کر سکتا جب کو دل قبول کرے ہر گال دل چوٹ مرد آدیے مجبور کریں موڑ کٹن اللہ بے شک اگو نفسات نفس مظلومات دے او رکاوٹ کوئی دلیل گن ہک روکا نہیں روکاوٹان جی گل کھل گئی تو تے او چیری نہ بنے خطراتا خطرات ری ٹوکی میں مومن یقین اللہ یقین کراہ جی کرا نہیں پیڑ ٹریکٹر کرا رکھ نفسراد لب لگتا سبحان اللہ ملے گا سب سے